حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اور اثر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روزے کی حالت میں بھی حجامہ لگواتے تھے پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا بعض روایات میں اس کی یہ تشریح آئی ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ روزے میں حجامہ نہیں لگواتے تھے تاکہ زوف کی وجہ سے روزہ نہ توڑنا پڑے